Till the time صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہجرت مدینہ ایک عظیم سفر ایک عشق بھرے سفر کی داستان مدنی چینل لا رہا ہے ایک نیا سلسلہ ایک وہ سفر جو مدتوں یاد رکھا جائے گا تاریخ اسلام جب بھی لکھی جائے گی یہ سفر ضرور یاد کیا جاتا رہے گا یہ ایسا سفر ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں کہیں کہیں تو دکھ بھرا ہمارا ذہن بنتا ہے کہیں دل دکھی ہو جاتا ہے کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بارے میں سن کر کہیں دل عشق محبت سے لبریز ہو جاتا ہے عاشق اکبر کی اداؤں کے بارے میں سن کر کہیں دل نبی پاک علیہ سلاطلام کی ان تکلیفوں کے بارے میں سن کر اداس ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں میرے آقا پیدا ہوئے وہی شہر ان سے چھڑا دیا گیا اور پھر جب نبی پاک علیہ سلاط والسلام کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے جیسے جیسے یہ سفر بڑھتا جاتا ہے ایک بڑا ہی نرالا انداز معجزات کا ظہور کمالات کا اظہار لوگ گرفتار کرنے آتے رہے میرے آقا کے جلوہ زیبہ کو دیکھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے گویا نبی پاک علی اصلاحسلام کے عشق میں گرفتار ہو گئے جیسے جیسے یہ کافلہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا گیا اس قافلے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا جی ہاں دو ہی تو یار چلے تھے اور پھر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو یہ دو نہ تھے بلکہ عاشقوں کا ایک جلوس تیار ہو چکا تھا ایک مدنی جلوس مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں کس طرح مدینہ منورہ میں داخل ہوا بہت کچھ ہے اس سفر میں بہت کچھ سیکھنا ہے بہت کچھ سمجھنا ہے آج اس سفر کے پہلے سلسلے میں حاضر ہیں اور اسی مقام پر حاضر ہیں کہ جہاں سے گویا یہ سفر شروع ہوا تھا ہجرت مدینہ کا سفر ہوا کیوں نبی پاک علیہ علیم اور آپ کے اطاب پر مکہ مکرمہ میں گویا زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا تھا طرح طرح کے ظلم و ستم تھے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اسلام کا نام لینا گویا جرم بن چکا تھا اب نبی پاک علیہ علیم نے صحابہ صاحبان کو حکم دیا کہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے کیونکہ مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی گویا مدینہ منورہ میں کیونکہ زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور وہاں پر یہ امید تھی کہ وہاں سپورٹ مل جائے گا وہاں تعاون ملے گا یہاں تو زندگی گزارنا مشکل تھا اب صحابہ کرام علی مردوان آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے یاد رہے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تھے جب کفاران مکہ کو پتا چلا کہ یہ تو مدینہ منورہ کو ہجرت کر رہے ہیں اب راستوں میں روک لگا دی گئی اب صحابہ کرام نے چھپ چھپ کر ہجرت کرنا شروع کی کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں صرف وہ صحابہ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا جد کی مفلسی نے انہیں سفر سے روک رکھا تھا نبی <تصفح> پاک علی السلام کو ابھی تک اللہ تبارک و کی طرف سے گویا اجازت نہ ملی تھی حکم نہ ملا تھا کہ آپ مدینہ منورہ کو چلے جائیں تو میرے آقا موجود تھے میرے آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو روک رکھا تھا اب میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں مکہ مکرمان کی جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینے چلے جائیں گے وہاں جا کے انہیں تعاون مل جائے گا یہ پھر اسٹرانگ ہو جائیں گے پھر طاقتور ہو جائیں گے کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی کمر توڑ دی جائے اب ایک کانفرنس ایک میٹنگ بلائی گئی اور مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے مکہ مکرمہ کے سارے سردار سارے گویا دشمنان خدا اور مستعفی جمع ہوئے تھے اس میں ایک برا شخص بھی آیا لوگ اسے پہچانتے نہ تھے اس کہا کہ تم کون ہو تعجب کی بات ہے اس بوڑھے شخص نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں نجد کا شیخ ہوں شیخ نجد ہوں آپ جاننا چاہیں گے وہ بوڑھا کون تھا جو بڑی مکارانہ چال کے تحت آیا تھا وہ کوئی اور نہیں وہ ابلیس تھا وہ شیطان تھا اور اس نے بھی بڑا اپنا عجیب کروایا اس نے اپنے آپ کو نجد کا شیخ ہی کہا بہرحال اب یہ کانفرنس ہوئی ہر کسی نے اپنا مشورہ دیا کسی تو بدبخت نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو مکہ مکرما سے باہر نکال دو ان کو مکے سے دور کر دو تو اب شیخ نجد بیچ میں بولنے لگا یہ کیسی چال ہے یہ بڑا طاقتور ہو جائیں گے نہیں نہیں قید نہ کرنا ورنہ یہ بڑے محبت کرنے والے ان کے صحابہ ہیں یہ چھڑا کر لے جائیں گے ابو جہل نے بڑی مکارانہ یہ چال بتائی یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو تمام قبائل کا ایک ایک فرد آئے طاقتور ہو اور وہ ایک بار حملہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قتل کر دیں شہید کر دیں اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ کہتا ہے کہ جب سب لوگ ہوں گے تو یہ کس کس سے بدلہ لیں گے اور ہم اس سے جا ہماری جو ہے وہ اس میں جان نہیں پھنسے گی اور اگر وہ پیسے لینے پر راضی ہو گئے خون بہا لینے پر راضی ہوئے تو ہم سب مل جل کر پیسے بھی دے دیں گے خون بہا ادا کر دیں گے شیخ نجد تھا اس نے کہا یہ تدبیر بہت اچھی ہے اسی پر عمل کیا جائے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا شہید کر دیا جائے اے میرے بچے اسلامی بھائیوں وہی مکہ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے جہاں زندگی کے 53 سال گزارے اب وہاں گویا آپ کو دنیا سے بھیجنے کی قتل کرنے کی شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے مگر یہ ان بدبختوں کی چال تھی ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس گویا میٹنگ کے مشورے ان کی جو باتیں طے ہوئی اس کا بھی ذکر ہے اور رب کی تدبیر کیا تھی اس کا بھی ذکر ہے آئیے قرآن میں جو آیت موجود ہے وہ سنتے ہیں ترجمۂ وَيَمْكُرُ کنظلیمان اے محبوب یاد کیجیے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے وہ تدبیر کیا تھی بیار اقاعص السلام اس گھیرے سے اس چنگل سے کیسے باہر نکلے وہ سب مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر رب نے حفاظت کیسے کی ہجرت مدینہ کا سفر ہم ان آپ کو پیش کریں گے خواہش ہماری یہ ہے تمنا ہماری یہ ہے کہ ہر اس مقام پر پہنچا جائے جہاں میرے آقا اس سفر میں تشریف لے گئے مدنی چینل کے ساتھ رہیے جتنا ریکارڈ ہو سکا آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے اس وقت ہم جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار سور واقع ہے جی ہاں ہجرت مدینہ کی بات ہو اور غار سور کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے یہ سفر آگے کیسے بڑھا میرے آکا کیسے مکہ مکرمہ سے ان بدمختوں کی چال سے نکل کر با حفاظت غار سور کی طرف آئے آپ تو ضرور بتائیں گے اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ اس غار کے غار سور کی طرف سفر کرتے ہیں تھوڑا طویل سفر ہے کچھ لمحات کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں تمام کا قافلے والوں سے بھی گزارش ہے ہمت نہ ہاریے گا چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے ناخوا اسلام بھائی بھی ساتھ ہیں حمد اور ناطے اور ذکر اللہ بھی ہوتا رہے گا ان شاء اللہ پیارے پیارے نعرے بھی لگاتے رہیں گے اور ہمارے مدریسل کے ناظرین کو ہجرت مدینہ کا واقعہ آگے کیا ہوا وہ بھی سنائیں گے یا پتہ ہوتا ہاں ولا توم اڈین بل فی نبی یا نور حسم جمالے مستفا مرحبا باسد مرحاب عزو جلالفا مرہ بسد مر خام قدرت کا حسن دس پاری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیار کی سواری رائی ہوا جلالے مستعفی مر ہابا سد مر ہابا عزد جلال مستعفی سد مر ہابا سانو یار ہار اے دسی دس رائے دوست تو سانو یار ہار اے دسی دس رائے سانو یار ہار دس آئے دوستو سب کچھ حجور تم نثار ہونا چاہیے جمال مصطفیٰ مرحبا مرحاب عزو جلال مصطفیٰ مرحاب سد مرحاب عزو جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا پیار اسلامی بھائیوں مدری چرل کے ناظرین حجرت کا سفر سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آج ہمیں ایک نیا تجربہ ہوا کہ ہم چلتے چلتے چلتے پہاڑ پر کافی آگے آ گئے مگر اب آ کے پتا چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے تو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ سیات و جس دور میں تشریف لے گئے ہوں گے ابھی تو سیڑیاں بھی بنائی گئی ہیں کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے میرے آقا علیہ سیات و کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے صدن ابو صدیق ردی اللہ مترنساتے خوف کا عالم بھی تھا کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی تو بہرحال ہم واپس جا کر انشاءاللہ پھر صحیح راستہ تلاش کر لیں گے تھوڑا سفر ہمارا طویل ہو گیا ہے لیکن ہر قدم جو ہماری تھکن بڑھ رہی ہے ہمیں پسینہ آ رہا ہے ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ ساتو السلام نے بھی یہ سفر کیا اور وہ سفر کیسے ہوا ہوگا آج تو ہم بہت سارے سلائیں بھائی ہیں ہمارے ساتھ پانی بھی ہے ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک بھی جاتے ہیں مگر میرے آکا علی ساتو السلام نے یہ کیسے سفر کیا ہوگا بہرحال ہم اپنے اس سفر کے واقعے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ کفارے قریش نے یہ پلان کیا کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کو شہید کر دیا جائے اب پیارے اقاص و اسلام کے گھر کو گھیر لیا گیا پیارے اقاص و اسلام کو جبریلی امین علیہ اللہۃ السلام نے اطلاع فرما دی عرض کی یہ وحی لے کر نازل ہوئے رب کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں چداچہ این دوپہر کے وقت نبی پاک علی علی علی علی علی اکبر ابی اللہ ترن کے گھر تشریف لے گئے میرے اکالو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا گھر میں جو افراد ہیں انہیں الگ کر دو میں نے اہلیہ آپ کی زوجہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر میں ہیں اب میرے اقالی سات وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے رب کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہیں گئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف ملے گا کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجت کر سکتا ہوں میرے آقا اکاطو سلام نے حضرت ابوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت اطاف فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو زاروں کتار رونے لگے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس روز مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چار مہینے سے ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر دو اونٹنیا تیار کی تھی کہ ہجرت میں جب جائیں گے تو یہ کوٹنیاں کام آئیں گی نبی پاک علیہ السلط والسلام کو اوٹنی پیش کی میرے آقا علیہ السلاۃ السلام نے قبول تو فرمائی مگر فرمایا میں اس کی قیمت ادا کروں گا بہرحال اس کی قیمت بھی ادا کی اور اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے اب نبی پاک علیہ السلاۃ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سفر کے لیے توشہ بنایا گیا گویا ٹیفن باکس بنایا گیا اور یہ سادت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے ان کے حصے میں آئی آپ نے اپنی کمر کے پٹکے کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اس میں ایک سے توشہ دان باندھا دوسرے سے پانی کی جو مشک تھی اس کا منہ باندھا اپنے پٹکے کو آپ نے دو حصے کر دیا یہ سعادت پانے پر آپ کو ایک بڑا خوبصورت لکب ملا آپ کو ذات النتاقین یعنی دو پٹکے والی کے معزز لکب سے یاد کیا جاتا ہے پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے اے میرے بچے پیارے اسلامی بھائیوں اب وہاں کفار نے نبی پاک علیہ سلاطو اسلام کے مبارک مکان کو گھیرا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے مولا علی کرم رم اللہ تعالیٰ وضول کریم سے کہا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر امانت مکہ, مکہ پاک والوں کو دے کر مدینہ منورہ آ جانا عجیب بات ہے ایک طرف تو یہ لوگ جان لینے کے در پہ ہیں مگر دوسری طرف کفار مکہ امانتیں بھی نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کے پاس رکھواتے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وضول الکریم فرماتے ہیں خطرے کی رات تو تھی جان بھی خطرے میں تھی مگر مجھے یقین تھا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح تم یہ سارے امانتوں کو لوٹا کر مدینے آ جانا آقا نے فرمایا تھا مدینے آ جانا تو مجھے امید تھی کہ کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا میرے آقا علی سات اسلام کے بستر پر مولا علی کا رحم اللہ تعالیٰ کریم سوتے ہیں اب میرے آقا اس محاصرے سے باہر کیسے نکلے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سارے لوگوں نے مکان کو گھیرا ہوا ہے تلواریں سوتی ہوئی ہیں کسی طرح آج قتل کرنا ہے مگر نبی پاک علیہ سلاۃو السلام سبحان اللہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو میرے آقا علیہ سات وسلام نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے میرے آقا اپنے کاشانہ اقدت سے باہر آتے ہیں اور ان کفواران مکہ کے سر پر تھوڑی تھوڑی خاک ڈالتے ہوئے ان کے آگے سے نکلتے ہیں مگر نبی پاک کسی کو نظر نہیں آتے مگر نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کسی کو نظر نہیں آتے دور مجبے سے ایک شخص کھڑا تھا اس نے لوگ ان مجبے والوں کو آ کر کہا کہ آپ لوگ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا ہے کہا ابھی تو تمہارے سامنے سے گزرے ہیں کہا ابھی ہمارے سامنے سے گزرے ہمیں تو نظر نہیں آئے کہا اپنے سروں پر دیکھو وہ خاک ڈال کر گئے ہیں جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا تو واقعی خاک کو پایا اور نبی پاک علیہ ساتو السلام وہاں سے نکل گئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گردے ہیں یہ سفر آگے کیسے ہوا اس غارے سور تک کیسے پہنچے آگے کا سفر کیسے ہوا ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر ان شاء سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ سفر آگے کیسے بڑھا آپ کو بھی بتاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ہزار اسلامی بھائیوں اور مندی کے ناظرین جب آپ ارے سور کے لیے روانہ ہو تو اپنے ساتھ پانی کی باٹل دے لیں تھوڑے بہت بسکٹ بھی لے لیں سفر طویل ہے پیاس بھی لگے گی تھوڑے سے بسکٹ وغیرہ کھا لیں گے تو طاقت بھی آ جائے گی اور اس میں یہ بھی عرض ہے کہ آدھا جب پڑا ہوتا ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا کینٹین بنا ہوا ہے رات کے اس وقت گیارہ بج رہے ہیں اس کینٹین پہ ہمیں چائے بھی مل گئی ہے تو آپ یہاں چائے بھی پی سکتے ہیں اور لیکن یہ تمام چیزیں تو ہماری سہولت کے لیے ہیں سچی باتیں بہت تھک گئے ہیں ابھی آدھا سفر ہوا ہے تقریباً سوا گھنٹہ ہمیں چلتے ہوئے ہو گیا ہے ابھی مزید آدھا سفر باقی ہے یہ سارا سفر بار بار یاد دلاتا ہے کہ میرے آقا اقاصب السلام نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا اگر اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کچھ چائے پی لیجیے پانی پی لیجیے ہم بھی چائے پی لیتے ہیں ان چائے پینے پھر آپ کو انشاء اللہ پیچھے اب مکہ مکرمہ کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں میرے آقا علیہ سلاط والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے اور کتنا پیار ہوتا ہے اس شخص کو کہ جو جس شہر میں پیدا ہوا ہو آپ بھی جس وطن میں رہتے ہیں جہاں زندگی گزری اسے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا مگر یہ شہر میرے آقا سے ایک ایسے سرکمسانس میں ایک ایسے حالات میں چھڑوایا گیا کہ جب زندگی گزارنا گویا مشکل کر دیا گیا تھا میرے آکا علی سرۃو اسلام اس شہر کو چھوڑ کر اسی پہاڑ پر جبل سور پر تشریف لائے سفر کیسے ہوا معاملہ آگے کیسے بڑھا کفار مکہ کا محاصرہ گویا میرے آقا صلاح السلام ان کے سامنے سے گزر گئے مگر پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ چائے پی کر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر آگے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ تو شمری سادت ہے عالم تیرا مانگے نوبوت ہے آقا تو ماں گے پرو سرکار کے جلبوں سے آروشن گلے سوری سرکار کے جل روشن روشن نوری کا یہ شانا لکھے اسلامی بھائیوں اب نبی پاک پاکرات اسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں سعید نبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مقام طے ہو چکا تھا کہ کہاں ملاقات ہونی ہے اور وہ مقام کتابوں میں حضورہ یہ مقام لکھا تبھی باقی ساطو السلام اس جب اس مقام پر پہنچے حضورہ یا ہزورہ وہاں سے میرے عقاع صلاطلام نے کعبہ مشرفہ کو بڑی حسرت سے دیکھا اور دیکھ کر کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے فرمایا اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا علماء اس عظیم جملے پر بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے تو مکہ پاک کو اپنی سب سے پسندیدہ جگہ کہا تو پھر مکہ افضل یا مدینہ منورہ افضل اس کی تکنیک اس کو کیٹیگرائز علماء اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام ابھی تک مدینہ منورہ تشریف نہ لے گئے تھے اس لیے اس وقت تک میرے آقا کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ ہی تھا مگر جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر اسی کو اپنا مسکن بنایا آج بھی میرے آقا وہیں جلوہ فرما ہے تو پھر مدینہ منورہ ہی پیارے آقا کی پسندیدہ جگہ بن گئی اور اگر کیلکولیشن بھی کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلاحت اسلام ترپن سال مکہ مکرمہ میں رہے 10 سال مدینہ منورہ میں اپنی ظاہر حیات میں رہے تو پھر تو مکے میں زیادہ وقت گزرا اور مکہ زیادہ افضل ہوا سبحان اللہ عاشقان رسول جواب دیتے ہیں کہ دس سال نہیں بلکہ نبی پاک ساڑھے چودہ سو سال کا وہ بیچ ہو گئے مدینے ہی میں تشریف فرما ہے مدینہ ہی کو جلوے عطا فرما رہے ہیں مدینہ پاک ہی کو اپنا کر بتایا فرمایا ہے بہرحال یہ بحث نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ مکہ بھی بڑا پیارا ہے اور مدینہ بھی بڑا پیارا ہے امیر اللہ سنت فرماتے ہیں نا یہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے تیبانہ صحیح افضل تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے بہرحال دیکھیے باقی ساتو اسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب ساتھ ہو گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور دانش مندی کا مظاہرہ یہ کیا یہ راستے میں یہ دیکھتے آئے کہ کہیں آپ کے قدم کے نشان نہ پڑیں کہ کفار مکہ قدم کے نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے یہ پہنچ نہ جائیں کہ یہ کافلہ کہاں گیا ہے نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کہاں تشریف لے گئے ہیں گویا اپنے قدم کے نشانات کو بچتے بچاتے میرے آقا علیہ ساطو اسلام کے قریب پہنچے اب یہ دو یار نبی پاک علیہ ساطو اسلام اور عاشق اکبر یہ جبل سور کے دامن میں پہنچے گویا اس پہاڑ تک یہ مبارک ہستیاں آ چکی تھی اب اوپر کا سفر تھا اور اب جب اوپر کے سفر میں یہ خیال تھا کہ کس طرح چڑھا جائے پاؤں کے نشان بھی نہ پڑے اب کیا, کیا کیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ ساتو السلام کے قدم مبارک جو تھے جھاڑیوں پر الجھنے کی وجہ سے جھاڑیوں اور کاٹوں کے لگنے کی وجہ سے میرے آقا کے پیر مبارک بھی زخمی ہو رہے تھے عاشق اکبر کو کب یہ گوارا ہوتا آپ نے جب نبی پاک علی ساتو اسلام کا یہ حال دیکھا تکلیف دیکھی تڑپ گئے اور آکا علیہ سلاۃو اسلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا جی ہاں اے میرے کافلے اے بیچے بیچے اسلامی سوار کیا اور نیچے سے لے کر غار سور تک اپنے کاندھوں پر نبی پاک علی ساطو اسلام کو تشریف لے گئے یہ سفر ہم سے اکیلے میں نہیں ہو رہا تھک گئے ہیں صدیق اکبر کا عشق دیکھیے میرے آکا علی سلاد اسلام کو کاندھوں پہ سوار کر کے غار سور تک تشریف لے گئے یہ سفر شک بھرا سفر ہے یہ سفر قربانیوں کا سفر ہے اسی سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے میرے آک علی سلاسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا اے ابو بکر کبھی تم دائیں چلتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو ماجرا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ماجرا یہ ہے جب مجھے یہ خوف ستا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا میں دائیں طرف آ جاتا ہوں تب یہ خیال آتا ہے بائیں طرف سے کہیں نہ آ جائے میں بائی طرف آ جاتا ہوں آقا کبھی خیال آتا ہے آگے سے حملہ کرے گا میں آگے آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا گویا تم مجھ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری یہی خواہش ہے کہ دشمن جب آپ پر حملہ کرے تو پہلے میں سامنے آؤں کوئی چوٹ پہنچنی ہے کوئی تکلیف پہنچنی ہے پہلے ابو بکر کو پہنچے یہ وارفتگی کے عالم میں سفر ہوا یہ عشق بھرا سفر ہوا یہ قربانی اور جان لٹانے والا سفر ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ پر قربانی کی وہ داستان رقم کی اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام علیم الردمان حسرت کیا کرتے کہ جو, جو قرب جو موقع جو قربانی کا موقع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا وہ سب حسرت کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم وہی فرمایا کرتے عمر کی ساری نیکیاں ایک ابو بکر کی غار والی کی ایک طرف یہ وہ رات تھی یہ وہ سفر تھا یہی وہ پہاڑ ہے جہاں وہ عظیم قربانی کی داستان رقم کی گئی ہم یقیناً ساڑھے چودہ سو سال بعد آئے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام کے دن لکھے تھے ہم نہیں تھے کاش ہم بھی اسی راہ گزر میں کہیں ہوتے میرے آقا کے قدم چومتے کوئی خدمت ہم بھی کر لیتے مگر آج اسی سفر کی یاد تازہ کرنے آئے ہیں عاشق اکبر نے تو اپنا حصہ پا لیا مگر آج اس پہاڑ پر آ کر ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض ضرور کریں گے کہ یا رسول اللہ ان خلعتوں میں ان تنہائیوں میں جو آپ نے برکتیں اپنے عاشق کے زار صدیقی اکبر کو عطا کی اے میرے آقا آپ کے شہر ولادت میں آپ کے غلام بھی ملتزی ہیں کہ ہمیں بھی ان برکتوں کا کچھ حصہ آتا فرمائیے ہم پر بھی کوئی ایسی نگاہ فرما دی دیئے کہ زبان سے تو ہم سب اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے عاشق ہیں کاش حقیقی معنوں میں دل و جان سے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کا ہمیں جذبہ مل جائے یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ یا رسو سب کچھ بات بل بات سوللہ تربا سب کچھ آپ پر قربانی رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان ہو شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان ہو شوکت کیا کہنا ہر شہر لکھا ہے نام تیرا ہر شیف لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کر کی پت کیا کہ میرا تو سب کچھ یاد پل قربا یار سور لہ میرا تو سب کچھ یاد پل قربان سون اللہ قربا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ لہربان یار سور لہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر سور رو رو کے گزاری شب ساری اور لب پہ دعا پیاری پیاری رو رو کے گزاری شب ساری اور لب پہ دعا پیاری پیاری رو رو کے گزاری شب ساری اور لب پہ دعا پیاری پیاری الب پہ دعا پیاری پیاری اے حامی مت کیا کہنا اے حامی مت کیا کہنا سب کچھ پر یا رسول خوشیا سول سب پر یا رسول اللہ, اللہ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ محفل چلتی رہے پیارے آقا کی سنا خانی ہوتی رہے اور رات ہی گزر جائے مگر ہمیں ابھی اوپر بھی جانا ہے ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی اس سفر کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ قدم بہ قدم جس طرح میرے آقا علیہ السلاط السلام نے یہ سفر طے کیا اس داستان کو اس سفر کو محسوس کریں جا کر دیکھیں ان مقامات کو اور ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیں ہمارے ساتھ رہیے آگے چلتے ہیں اور اب غار سور کے قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ مبارک غار کیسا ہے وہاں کیا ہوا صدیق اکبر جب اپنے کاندھوں پر اٹھا کر نبی پاک علیہ السلاط السلام کو وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد اس غار میں کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے انشاءاللہ اللہ اوپر چل کر بتائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> والسلام على سيد أما بعد من بسم الرحمن والسلام عليك علیہ رسول يا حبيب الله نبی اللہ صحاب نور اللہ میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ایک بار پھر غار سور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں ہجرت مدینہ کا سفر میرے آقا اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کے قریب پہنچ گئے پھر عاشق اکبر نے وہ عظیم داستان رقم کی جو آج بھی سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے بڑا مختصر سا غار ہے نبی پاکرت السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنا تھا مگر آشق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم آپ باہر تشریف رکھیے پہلے میں اندر جاؤں گا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لائے اس غار کو صاف کیا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوا کرتے ہوں گے اپنی مبارک چادر کے ٹکڑے کیے اور سوراخوں میں ان چادر کے ٹکڑوں کو پھسا دیا ایک یا دو سوراخ باقی رہ گئے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سوراخوں کو بھی خالی نہ چھوڑا بلکہ اپنا پیر اس پر رکھ دیا اور پھر نبی بات علیہ السلاۃسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے سبحان اللہ یہ تصور ہی ہمیں جمانے کے لیے کافی ہے یہ تصور ہی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہے کہ اس وقت جی ہاں این اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں جس غار میں ہم بیٹھے ہیں یقین ہم یہی کہیں ہمارے آکا علی اسلاۃ السلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے میرے آقا نے یہاں صدی کے اکبر رضی اللہ کی گود میں تعالیٰ اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا سچی بات تو یہ ہے کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے کہ جہاں نبی پاک علیہ اسلاۃ السلام کے مبارک قدم لگے ہجرت کا یہ سفر آپ تک پہنچانے کے لیے اور اس مبارک غار کی برکتیں لوٹنے کے لیے اپنی مغفرت کی کوئی صورت بنانے کے لیے اپنے رب سے اس مبارک مقام پر کوئی دعا کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں بڑی امید لے کر آئے ہیں کہ اس مبارک جگہ تک جہاں رب نے پہنچایا ہے ابھی پاکر صلاحت والسلام کے نقش قدم جس مبارک غار میں رہے میرے آقا یہاں چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق میرے آقا نے تین راتیں یہاں قیام کیا تین دن اور تین رات اسی غار میں قیام رہا وہ کیا دن ہوں گے وہ کیا راتیں ہوں گی وہ کیا گھڑیاں ہوں گی وہ کیا برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان برکتوں میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے آئیے مدنی چر کے ناظرین مل کر کچھ مناجات ہم سنتے ہیں امیر اہل سنت کے قلم سے لکھے گئے کچھ اشار آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آئیے مل کر اپنے رب سے اس مبارک غار سے کچھ دعا کرتے ہیں بخش دے میری خطا خدا بخش موسیقی پیا رے کا جکھ اپنے پیارے کا جل والا یا پودا فضل سے نیک بندہ بنا یا پودا فضل و رحمت سے جل میں آ سارے کو فضل رہ مت سے جنت میں ہم سب کو بھی فضل رہا مت سے جنت میں آ سارے کو فضل مت سے جنت میں پڑی بنا یا مو صفہ کا پرو بنا یا مودا مو کا پروسی بنا یا, خدا کا بنا یا خدا میری ہر سج بند یا چونکا بنار اللہ اسفہارلہ سبحان ایکش یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح ہجرت مدینہ کا یہ سفر اور اس سفر کا ایک عجیب موڑ ایک طرف کافروں نبی پاک علیہ سرات السلام کے دشمنوں کی تلاش ہے وہ دشمن تلاش کر رہے ہیں کہ رات کے اس پہر یہ چلے کہاں گئے اور ایک طرف میرے آقا علیہ سرات السلام صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں تشریف فرما ہوئے تو تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سراہوں پر اپنا پیر رکھا تو میرے آخر صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو کس طرح دیدار ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش تھی آپ یہ خواہش کیا کرتے آپ کی تین آرزویں تھی ایک خواہش تو یہ تھی کہ میں نبی پاک علیہ سلاط و السلام کا دیدار کرتا رہا ہوں ایک خواہش یہ تھی کہ میں نبی پاک علیہ سلاط و السلام پر اپنا مال خرچ کرتا رہا ہوں اور ایک خواہش یہ تھی کہ میں آقا علیہ سلاط وسلام کے قریب بیٹھا رہ پیارے آقا کے سامنے بیٹھا رہوں یہ تینوں خواہشیں رب نے کیسی قبول فرمائی اپنا سب کچھ اپنا مال نبی پاک علیہ سلاۃو السلام پر لٹانے کی سعادت بھی ملی نبی پاک علیہ ساطو والسلام کے دیدار کی جو تمنا تھی ویسے تو دیدار کرتے ہی رہتے تھے مگر غارے سور میں جو تین دن کا کورم ملا ذرا غور کیجیے کی. کوئی اور نہ تھا فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور پیارے آقا علیہ ساتو اسلام کی ذات مبارکہ وداؤٹ اینی انٹرپشن بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آقا کو دیکھتے رہے اور جب گود مبارک میں آرام کیا ہوگا صدیق اکبر تو جاگ رہے تھے میرے آقا کی آنکھیں میرے آقا نے بند فرمائی تھی مگر کیسا چہرہ دیکھا ہوگا آنکھیں جمال مصطفیٰ پیارے آقا کے ابرو پیارے آقا کی داڑھی مبارک پیارے آقا کے رخسار مبارک, مبارک، ذرا غور تو کیجیے گویا نور کا منبا جو ہے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی کی مبارک گود میں ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن جمال مصطفی خوشن و جمال مستطفی مرحاب مرہابا عز و جنا عز کا امام بل ہاب کی داڑھی مرحبا ہابا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی سلفی مرحبا بابا ہے بینی بھینی مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی چادر مرحبا ہابا مبارک مرحبا با ڈال مبارک مرحبا اور پائے اپ دس صدق یا رسول اللہ لا سد جمالے مستعفا مرحبا بابا سر ہابا جلالے مستعفا میں مرحبا سر ہابا عز و جلالے مستافا مرحبا بابا سد مرحاب خریدی مدیدار ملا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں وہ بھی نبی پاک علیم کا دیدار کرنا چاہتا تھا اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک پیر پرٹے کا درد ہوتا ہے ایک طرف جان جانے کا خوف تھا ایک طرف نبی پاک علی سلاۃسلام کا آرام تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق نے ہی گوارا نہ کیا کہ میں اپنے پیروں کو اس طرح حرکت دوں تکلیف کے باعث نبی پاک علیہ السلات والسلام کو جگاؤں آپ نے شاید یہ ٹھان لی تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے میرے آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالم کو درد کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے میرے آقا کی مبارک آنکھیں میرے آقا نے کھولیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا احبو بکر کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ سد اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ہے میرے آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک پیر کے اس انگوٹھے پر جس میں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب لگایا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اس لعاب کی برکت تو دیکھیں کہ سانپ کا اثر زائل ہو گیا بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ برکت ملی کہ آج بھی جو صدیقی ہوتے ہیں یعنی آپ کی آل میں سے جو ہوتے ہیں ان کو سانپ کے کاٹے کا اثر نہیں ہوتا اللہ ہے, اللہ ہے اللہ یہ برکت نبی پاک علیہ السلط اسلام کے لعاب دہن کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آل کو بھی ملی اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب اعلیٰ حضرت کا وہ شیر سنیے کہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ دیکھیں جان بچانا تو فرض ہے نا مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غار میں جی ہاں یہی وہ جگہ ہے اللہ اللہ جہاں اپنی جان نبی پاک علیہ السلات اسلام پر واری کر دی میرے آکا نے جان لوٹا دی مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے صدیق بل کے واد میں جانتے دے چکے صدیق بل کے رات میں جانتے دے چکے, جان اس دے چکے اور حفظ جان تو جان پور غرق اور حفظ جان تو جان گرو سے بن ہے سابت ہوا کے جملہ فرائض پرو ہے ثابت ہوا کے جملہ فرائض پرو ہے ثابت ہوا کے جملہ فرائض پرو ہے اس لل سول بندگی اس کا کی بلکہ ہے اصل اصول بندگی استاذ کی ہے سالوں یار بار میں دستے آئے دوست سانو سالوں یار بار میں ہے دستے آئے دوست دوست سالوں یار سال ہوا سب کچھ گو سور تم نے سارے خوش جمالے گا بر بابا سد مل سابا جمالے گا بر بابا سدمائی ڈی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تو سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا مگر اس غار میں ایک تو صدیق اکبر ساتھ ہیں مگر آپ کے بیٹے حضرت روزانہ کر رہے ہیں اور شام کو آ کر وہ خبر نبی پاکرات اسلام کو بتاتے بیٹے کی ڈیوٹی یہ تھی اللہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرا آپ کچھ رات گئے چرا گاہ سے بکریا لے کر غار کے پاس آتے اور ان بکریوں کے دودھ کو دھو کر یعنی دودھ نکال کر سدی کے اکمل عبی اور نبی پاک علی اسلام کو پیش کرتے اور یہ, یہ اس دودھ کو نوش فرماتے اب میں نے پہلے ارض کیا تھا کاشار نبوت کا محاصرہ کیا پیارے آکا تو وہاں سے نکل آئے اور صبح مولا مولانی کرم اللہ تعالی القریب اس غار سے اس, اس کمرے سے باہر نکلے تو یہ سارے حیران ہو گئے اب تلاش شروع ہو گئی کہ دیکھیں گئے کہاں اب میرے پیچھے اسلامی بھائی چپا چپا چھان مارا مکہ پاک کا مدینہ منورہ کے راستے میں ڈھونڈا جا رہا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام کا پتہ نہ چل رہا تھا اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرانے قریش تھے یہ اس غار کے کونے تک پہنچ گئے اب یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور اس کے کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسی جگہ پر عموماً کبوتری انڈے دیتی ہے یا مکڑی جالا بنتی ہے جب بہت دیر تک کسی کا آنا جانا نہ ہو تو جب یہاں قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے کبوتری نے انڈے دیے ہیں تو یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوگا اگر کوئی آتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تدبیر تھی کہ یہ کفواران قریش قریب آ کر بھی یہ سمجھ نہ سکے اور اسی طرح ایک اور روايت يہ ہے كہ جہاں پر اتنے قریب آ گئے تھے کفواران قريش كہ روايتوں كے الفاظ ہيں کہ حضرت احمد اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے یہ روایت ہم نے مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو نبی پاک علیہ کو صدیق اکبر کو کیسے دیکھ لیں گے مگر اس غار میں آ کر پتا کہ اگر اس دہانے پر آ کر واکل کو کھڑا ہو قدموں کو دیکھے تو یہ اندازہ ہو جائے اندر کوئی بیٹھا ہے مگر سبحان اللہ نبی پاک علی اللہۃسلام کے وہ تاریخی الفاظ جو قرآن پاک کی آیت کا حصہ بھی بنے میرے آکر صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے اب میرے بیٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں پھر جب یہ جملہ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا زبان کس کی تھی؟ رسول خدا کی زبان تھی اس زبان سے جملے نکلنے ہو گیا. ہی بے خوف ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ کو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سعادت ملی کہ ما ہم پر یعنی خدا تبارک مطالعہ ہمارے ساتھ ہے یہ الفاظ قرآن پاک کا حصہ بن گئے جب جب تلاوت قرآن ہوتی رہے گی صبح قیامت تک غار کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب چار دن چوتھے دن تین دن گزر گئے یقم ربی پیر کے دن میرے آقا غارِ شور سے باہر تشریف لائے عبداللہ بن اریقت جن کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر نبی پاک علیہ السلط اسلام نے نوکر رکھ لیا تھا وہ دو اونٹنیاں لے کر جو طے ہو چکا تھا وہ اونٹنیاں لے کر غارِ شور پر تشریف لائے میرے آکا علی سلاۃ اسلام ایک اونٹنی پر اور دوسری اوٹنی پر صدیق اور عامر بن پوہرا بیٹھے اور عبداللہ بن ارے جو تھے آگے آگے چلتے رہے یاد رہے یہ سفر نارمل راستے سے نہیں ہوا تھا بلکہ نارمل راستے سے یعنی جو عام شریف جانے کا راستہ تھا اس سے ہٹ کر سمندری راستے سے نبی پاک علی اسلام سوئے مدینہ روانہ ہوئے یہ سفر غار شور سے مدنی کی طرف شروع ہو گیا اس سفر میں آگے کیا ہوا کیا کہ کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر اس سفر میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے عالم تو خوف کا تھا عالم یہ تھا کہ کہیں راستے میں روک نہ لیا جائے مگر اس راستے میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے حضرت مدینہ کا سفر ابھی جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا غار شور سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو کیسے پہنچا مدینہ پہنچا تو کیسا استقبال ہوا مدینہ میں داخلہ ہوا کس شان سے ہوا اور جب مدینہ منورہ پہنچے نبی پاک نے سب سے پہلا کام کیا کیا بہت کچھ آپ کو بتانا ہے اور نیت یہ ہے کہ ان مقامات پر جایا جائے جہاں تک پہنچ سکیں گے پہنچنے کی کوشش کریں گے مگر اس غار کو دیکھ کر مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے آ ادھر ہر طے میں سمولو تجھ کو اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا ہم تو نہیں دیکھ سکے اپنے آقا کو مگر اس غار نے ہمارے آقا کا دیدار کیا ہے آج ہم اس غار کا دیدار تو کر سکتے ہیں صدیق کے اکمر ربی اللہ تعالیٰ نے تین دن تک ہمارے آخا کا دیدار کیا ہم, ہم سنتے تو ہیں کہ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا ہم سنتے تو ہیں کہ آنکھیں کیسی تھی ہم سنتے تو ہیں کہ مبارک گاڑی کیسی تھی ہم مسکراتے تو گویا نور کی کن چہرہ مبارک دندانے مبارک سے نکلتی بی بی عائشہ اپنی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی میرے آقا کسی غمزدہ کو دیکھتے وہ خوشحال ہو جاتا میرے آقا گفتگو فرماتے تو صحابہ ان الفاظ کو گن لیا کرتے پر یہ پاک علی السلات کا مسکرانا دنوں کا سہارا بہت بہت تمنا ہے بہت آرزو ہے ہمت تو نہیں پڑ رہی دعا کرے کہ گندی آنکھیں آکا علی السلات السلام کا دیدار کر غلام بھی تو ہے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں کاش اس غارے سور کی برکت سے ہم گناکاروں کی بھی یہ التجا قبول ہو جائے کہ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الا اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے میرے تم خواب میں آؤ ही <laughs> شاعر کہتا ہے نا کدی اس رستے بھی لنگما ہی تیری دید رسری لگ ماہیا آقا دس رس لگ مہی تری دید نو حسرتا بس دیے لے میرے مرض تو پھور کو تو مر نہ جام یا رسول اللہ بس اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ہوں من چینل کے ناظرین یہ غار پیغام دے رہا ہے اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجیے زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے وہ آنکھ بے ہے جو نبی کی یاد میں نہیں تڑپتی وہ دل بیکار ہے جو آقا کے عشق میں نہیں مچلتا اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی کی اس غار میں قربانی ہمیں یہ میسج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا علیہ رات و پر کیا قربان کیا کیا ہم واقعی اپنے آقا پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا فقط زبان کی نوک پر یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ذرا چیک کر دیئے ہمارا کاروبار کیا آقا کی سنت کے مطابق ہے یا اس میں حرام روزی بھی شامل ہو جاتی ہے ہمارے گھر کے اندر کیا سنتوں کا دور دورہ ہے یا نبی یہ پاک علی السلام کے دشمنوں والے انداز ہیں ہمارا لباس ہمارا چہرہ ہمارا کہنا سننا ہماری گفتار کیا واقعی غلامان مصطفیٰ والی ہے یا کہیں ہم پیارے آقا کے دشمنوں جیسا انداز اپنائے ہوئے ہیں غارِ شور سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں خدا نہ خاصتا اگر نمازوں میں سستی ہے آئیے آج نیت کیجیے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قزا نہیں ہوگی اگر آپ کا چہرہ پیارے آکا کی سنت کے مطابق نہیں ہے آپ کا لباس نمی پاک کی سنت کے مطابق نہیں اے آشکان مصطفیٰ یہ غارِ شور قربانی کی داستان سنا رہا ہے عاشق اکبر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کیا آپ اپنا چہرہ بھی اپنے آقا کی سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے سرکار کا آشک بھی کیا داڑی مد ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا آپ کے بال کہیں انگریزوں جیسے تو نہیں ارے آقا کا آشک تو اپنے بال بھی نبی پاک علی اسلام کی سنت کے مطابق بناتا ہے آپ کا لباس جی ہاں میرے مدنی چنل کے ناظرین چیک کر لیجئے کہیں دشمنان جیسا تو نہیں ارے نبی پاک کا غلام تو دور سے نظر آ جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے ایسے بن جائیے غار شور کی اس مبارک فضاؤں سے میں آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں آئی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے یہی وہ ماحول ہے جو ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے عشق کے جہاں بھر بھر کر پلاتا ہے اس وقت ہر آنکھ اشکبار ہے ہمیں, ہمیں پیارے آقا کے غم میں رونا نہیں آتا تھا ہمیں تو یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی مگر آج ہو سکتا ہے میرے بہت سارے مدنی چلے کے ناظرین ان کی آنکھیں ہی بار ہوں یہ عشق نبی میں رونا کس نے سکھایا یاد نبی میں تڑپنا کس نے سکھایا یہی وہ ماحول ہے جو دنیا کے غم میں نہیں لندن اور پیرس کے خواب نہیں دکھاتا یہ وہ ماحول ہے جو مدینے والے پیارے آقا علیہ رات و کے مبارک خیالوں میں گم کر دیتا ہے آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے خاص طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے سارے اسلامی بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے باپا کو سلامت رہے ہمارے امیر سنت کا سایہ ہمارے سرو پر سلامت رہے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپ کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے, کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا, اے خدا میرے باپ کو آباد ان کے لئے کیوں نہ دل سے دعائیں کریں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ماحول دیا جنہوں نے ساری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر دیا دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا وہ پیغام پہنچایا کہ اب نوجوان سر پر امامہ سجاتے ہیں چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اب مدنی برقع سجا رہی ہیں اے اللہ میرے باپا کو سلامت رکھ ان کے ماں باپ پل فضل کر رحم کر ان کے ماں باپ پل فضل کر رحم کر آلیہ تار پر فضل کر کر فضل کر رحم کر دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ہم کو تو دے ان کی راہ پر چلے ہم کو چلے دے ان, کی راہ پر چلے ان پے فیدا ان کو آباد رکھے کر دے پہ فدا ان کو آ آباد رکھ سگیا تارکھے سرپ کائ مرگے سگیا ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا, اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے گجرت مدینہ کا سفر جاری ہے اشکوں بھرا یادوں بھرا اللہ یہ سفر ہم انشاءاللہ ریکارڈ کرتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے ہماری مدنی چینل کی مدرس کے لیے بھی دعا کیجیے ہمارے ساتھ جو کیمرہ ہیں جو ہمارے اس لائن کرنے ہیں اللہ کریم ان کو بھی اس کی جائیں خیر فرمائے اور سب کو یہ مبارک سفر بار بار علیہ علی علی وسلم